محمد بن صلی اللہ وسلم ہے یہ عرصی کرمرانی یعنی پولیٹیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ گروہ پسند جانور ہے یہ گروہ زندگی گزارنے والا حیوان ہے اور گروہ جو ہے وہ کچھ بنیادوں پر بنتے ہیں رنگ نسل علاقہ زبان کوئی اکٹھی تہذیب و ثقافت ہو گئی اور سب سے مضبوط گروہ جو ہے وہ بنتے ہیں عقائد نظریات کی بنیاد پر نظریات کی بنیاد پر پھر نظریات میں سب سے محکم جو ہیں وہ نظریات ہیں جن کو بطور مذہب کے قبول کیا جاتا ہے کیونکہ مذہب میں نظریے کے ساتھ تقدس کا اور آسمانی ہونے کا اور علاقائی ہونے کا اور آخ اخروبی ہونے کا یہ اس کے ساتھ تصورات ہوتے ہیں مذاہب کے ساتھ قلعہ ہی اللہ کی طرف سے آسمانی ہے عالم بالا کی طرف سے اخری اخراجی اس طرح خرچ دار مدار ہے اور کیا بات کی مقدس ہے مقدرس کے ساتھ لگے ہوئے ساری باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں بنیادان صاحب یہ اتنے نفسیاتی جذبات ہیں وہ سب سے زیادہ بنیادیں اس کی مزاحب میں ہیں انسان روحانی تقدس چاہتا ہے وہ مذہب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سارے کام جو چل رہے ہیں میرے ارادے کے بغیر چل رہے ہیں تو یہ تو کسی اور وسیع کے کنٹرول میں ہے لہٰذا لوگیت کا اس کا نفسیاتی تقاضہ ہے کہ اللہ کو مانے کوئی چیز مقدس ہو اس کو یہ اس کے ساتھ یہ تقدس کا اور عقیدت کا تعلق رکھا ہو اور جس کو ایک سلی ہو کہ یہ آسمانی نظام کی طرف سے ہے یہ فضائی نظام کی طرف سے اور مرنے کے بعد میں جس طرح کو جا رہا ہوں میری اس کا نبی کی بنیاد اس پر ہے لہٰذا سب سے مضبوط گروہ بنیاں جو ہیں انسانوں کے سب سے مضبوط جو گروہ بنتے ہیں وہ مذاہب کو بنیاد پر بنتے ہیں ابھی بھی دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو تقسیم ہوئی ہوئی ہے اس سے آس پاس ہی مضبوط گروہ مذہبی ہے اگر چار آج کل کے مجھے آداد و نہیں یاد ہے پرانے جو آداد و شمار ہیں اس میں دنیا کی تین ارب آبادی ہے نا یار پانچ ارب ہوگی کتنی ہوگی چھ ارب تین ارب کا مجھے یاد ہے تین ارب میں ایک ارب مسلمان ایک ارب عیسائی اور ایک ارب باقی ساری دنیا وہ ہے مذہب کی بنیاد پر دو چاہیے انسان منظم ہے گو چاہے انسان سے ضرورت زیادہ گوشت دو, دو تو مذاہب یہودیت وغیرہ سارے کو شامل کریں بیچ میں نا دو شہری دو یہ کتنا فیصد بنا گئی جی؟ ستر فیصد ستر فیصد لوگ یہ تو مذاہب کی بنیاد پر منظم ہیں اور تیس فیصد لوگ جو ہیں کہ لادین اور غیر مذہب ہیں تو وہ ابھی بھی زمین کا نقشہ زمینی عقائدی سے آپ لوگ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں زمینی حقائق اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ابھی بھی مضبوط روجہ روزہ مذاہب کا ہے ابھی لگا بات ہے کہ باقی باطل ہیں اسلام ہاکے اور حکانیت ہے اور انسان جو ہے اس کا جو ہک مذہب کے علاوہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سوچ کی بنیاد مادہ ہوتی ہے. ہے. ہے مادی سوچ ہوتی ہے مادی وسائل اور اسباب اور دنیا کی ضرورتیں اور دنیا کا نقشے یہاں کا ہے شوشرت جہاں کام راہ جہاں یہاں کا, کا وسائل اسباب یہاں کی چیزیں بس من سوچ کی بنیاد یہی ہوتی ہے رنگی کی کتاب جو میں نے پڑھی تھی پریشان ہونے چھوڑیے جینے شروع کیجیے اسٹارٹ لے رہی تو اس میں اس میں بڑے عجیب و غریب کامیاب اصول لکھے ہوئے ہیں پڑھیے آپ نے چار آدمی چار دانے ہمارے ساتھ بڑے عجیب و غریب کامیاب اصول اسے لکھے میں انتہائی کے لیے دانشورانہ ہے جب وہ ایک کامیاب اصول کو لکھتا ہے تو بات لکھتے ہیں اس کو سیکھو اس کے مطابق اپنی زندگی کو منظم کرو اس کو برتو اس کو اختیار کرو اس کو کہ پریکٹس کو عمل میں لاؤ کروانی تو پھر حرکی کا ایک ہوتا ہے ڈیفینیشن ایک اس کی جو ہے تو اس کی عملی نقشہ اس کا ہوتا ہے ایک اس کے نتائج ہوتے ہیں اگر چیز کو آپ اس ترامل عمل میں لگائیں گے اس کے نتائج کیا ہوں گے نتیجے میں وہ تین باتیں لکھتا ہے نتائج نازے کو تین باتیں لکھتا ہے اس سے آپ کو شہرت دولت عورت اصل ساری کتاب کو پڑھ کر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا اس کی سوچ کی بنیاد اس کی سوچ کا محور وہ پیسہ ہے شہرت ہے نہیں اور باقی باطل کی بنا ڈی تین تین اس کے بنا دی تین پلر پر باطل کھڑا ہے دولت اور شورت بنتے ہیں دولت زن زر زور زمین اچھا چار ہیں زن زور زمین چار ہیں جو مردہ ہے نا باطل تو مردہ چارپائی کو مردے کی چارپائی کو چار کمر دینے والوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بادل جو مردہ ہے اس کی جب لاش اٹھتی ہے تو اس لاش سے ایک پایا زر نے پکڑا ہوا ہوتا ہے ایک زور نے پکڑا ہوا ہے ایک زر نے پکڑا ہوا ہے, ہے ایک زمین نے پکڑا ہوا ہے ہمارے ایک ہی ہے اور جہاں چار زی ہیں ہمارے ہاں ایک ہی ہمارے ہاں فقط ایک اللہ کا دوران گڑانا مانگنا پکارا سر چلانا ہمارے ہاں صرف ایک زی ہے جن کے حق کے حق ہے وقت اپنے پیروں پر چلتا ہے ہمارے ایک سے کسی نے کہا نا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے اس گاڑی ہے نہیں ہے کہ ان کا خاندان دو تین نسل سے وزیر بن رہے کہ یہ آپ کا نمبر کیسے آ سکتے ہیں گیارہ نمبر ہے. دو گاڑی جو ہے ملی ہوئی ہے دو ٹاگی بلاو کھٹی کرو گیارہ نمبر بن سال کا ہے نا میری سواری میری ٹانگیں ہیں اور میرا تو گرمی حاصل کرنا میری گرمی کا بخت شروع ہو جائے اور میری بھوک سالن ہے نا سالن میری بھوک میرا سالن بھوک ہے میرا سالن بھوک ہے اور ساتھ چوتھا اگر سچی بات میں کرے کہ میرا بہتر تھکاوٹ ہے تو بس مسئلہ ہی تھکاوٹ پیچھے کون بزرگ بیٹھے ہیں اچھا جی آپ کے مہمان چلے گئے جی. کام تھا اچھا ای؟ کی کیا بات تھی تھکاوٹ ہے تھکاوٹ بسر بھی تھک تھکا جائے تو پھر بغیر بستر کی نہیں جاتی ہے بہترین بستر تھکاوٹ ہے اور بہترین سالن وہ دھوک ہے اس طرح شام کا واج میں میں صبح ساتھ میں کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہوتا اور شام میں سال میں کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہوتا ایسے بڑی خانے میں ہم ساری زندگی ہے چلے سام کی کوئی گھر نہیں ہے کوئی کپڑے کا بندوبست نہیں ہے, کوئی کھانے کا بندوبست نہیں سورو یہ کر رہے تھے کہ ہاں سب سے بنیاد کافر کی بنیاد ہی مادہ ہے کافر کی بنیاد مادہ ہے کافر کی بنیاد مال ہے دولت ہے عورت ہے شہرت ہے ہے ہے ہے زمین یہ اس کی بنیادیں ہیں اس کی ساری سوچ و فکر اس کی جنگال چھل اس کی ساری پالیسی اس کے سارے منصوبے گھومتے ہیں کافر کی پالیسیوں کو سمجھنا تو پہلے ایمان کے لیے بالکل کوئی مشورہ دو کی بات اس کی سوچ کی بنیاد یہ چار ہیں امیر تھے تبدیلی جماعت کے اپریل میں اجتماع ہوتا تھا پاکستان تشریف لاتے تھے پھر بیس پاکستان کا دورہ کرتے تھے بیس میں پاکستان کا کراچی میں ان کا بیان ہونا تھا تو کراچی والے پڑے دانشوار حکومت جمع کیے ہوئے تھے تو ان سب نے اپنے سوالوں کی چٹھن لکھ کر ان کے حوالے کی تھی سب لے کر ان کو ایسے مروڑ کر پکڑ لیا اور بیان کیا اور بیان کے بعد لوگوں نے کہا کہ میرے جو سوال دیکھے تھے ان کا جواب ہو گئے ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں آئی ان پر غور کرنے کی ضرورت نہیں آئی انہوں نے حق کو بیان کیا حق جو ہے وہ خود بخود بادل کا جواب ہے لہذا آپ حق کو بیان کر لیں آپ کو باطل پر غور کرنے کی باطل کا جواب دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی ہے حق کی بات ساری کی ساری باطل کا خود بخود جواب ہے اس کو جواب دے دیتی ہے اس کے مسئلے کو حل کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو کافر ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اصلی کامیاب کی تو ان کی ہے دیکھو سمجھتا ہے کہ اس کو میں اختیار کر نہیں سکتا میں اختیار کر نہیں سکتا تو سارے مزے نب کے چھوٹتے ہیں اگر میں زندگی کو اختیار کرتا ہوں تو نفس کے سارے مزے چھوٹتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ زندگی کو اگر میں اختیار کیا ہوا ہو تو یہ غالب ہے یہ کامیاب ہے تو اب کامیابی کافر کرنے کے لیے مجھے چاہیے کہ میں زندگی کو اختیار کروں جو میں کر نہیں سکتا کیونکہ کی سارے نفس کے مزوں کے خلاف ہے زیادہ مسئلہ کا حل یہ, کہ یہ کا حال ہے کہ یہ سائڈ جائے مسئلے کا حل ہے کہ یہ سائڈ جائے جس وقت بیت المقدس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا اور چابیاں شہر کی لے کر لے لی اور قبضہ ہو گیا اور اس وقت جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قانون تھا کہ فوج آبادیوں سے باہر چھاونوں میں رہے گی فوج آبادی سے باہر چھاون میں رہے گی لیکن یہ کہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد اکثر جانا پڑتا تھا ساج پاس گئے دانشوروں نے مشورہ کیا کیونکہ دانےشوروں اور سمجھدار لوگوں نے کہا کہ کوئی کم کی بات نہیں ہے یہ جوان فوجی ہیں اتنا سا گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پر آئے ہوئے ہیں پھر لڑ بڑھ کر تو انہوں نے کر لیا غالب باغ ہے ان کا ہم بندوبست کیے دیتے ہیں آپ کہ ایک عورتوں کو بناؤ سنگھار کر کے باہر جو ہے تو راستوں پہ نکالیں تو وہ ان کو متوجہ کریں اپنی اور ایک مال دولت اپنا بخیرو تاکہ مال سمیٹنے میں لگیں اور اس پر ان کا آپس میں کمپٹیشن شروع ہو تقابل شروع ہو اور جمال کو رنگ روغن کو ہاں جی ان کے کو یہ دیکھیں تو اس پر ان کا ان کی توجہ بٹے ہاں؟ تو جب ان کی توجہ کو آپ نے کر دیا بکھیر دیا ہاں جیسے آپ لوگ شیٹر کر دیا ہاں جی تو ان جو کو بخیر دیا ہاں جی؟ اور فکر کو ان کوڑبڑ کر دیا اور مال جمع کرنے میں ایک دوسرے کے مقابلے پر یہ آ تو بس ان کی سارا احتیاط ان کی نظم ضبط تنظیم ساری کی ساری چیز جو ہے تو ختم ہو جائے لہذا جب اس کے ان کی یہ ان کی بنیاد جو اس عقیدے پر یہ اکٹھے ہو کر اور جو ان کا جیسے عقیدے, عقیدے پر ان کا اکٹھا گیا ہے اس عقیدے میں کٹھا کر دیا ہے اور جس حمل نے ان من کو منظم کر دیا ہے اور جس نیت نے ان کو پکا کر دیا ہے تو جب ان بنیادوں کو نیچے سے ہٹا جاؤ گے قدموں کے نیچے سے سپورٹ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں سارا جو ہے وہ نکل جائے بس کہاں کھڑا ہوگا آدمی جو امیر لشکر کا ان کو پتہ چلا اس میں مغالباً مارکیٹ میں تو ان لگ سر کو جمع کر کے ان کے سامنے بیان کی اور آیتیں پڑھ لیں کُلنگن اخوار میں فروجہ ہوں کہ مومنین سے کہیں کہ ابھی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو جو قرآن پاک میں جو اہم احکامات ہیں نا اسے مردوں کو خطاب کرنے کے بعد انہی اخبار کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا جاتا ہے وہ کلنمناتی یا فار ہننا وہ یا اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ اپنی آگے نظروں کو جکایا رکھے شرم کی حفاظت کرے ورنہ قانون کا پورے پاک میں ساری دنیا کے قوانین کا تک عثمانی صاحب نے اخباروں میں آج کل مضامین لکھے نا کہ یہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس کو کہے جب کوئی مرد کرے تو اس کا آٹومیٹکلی یہ معنی ہوتا ہے کہ عورت بھی اس میں شامل ہے شریعت بل پر یہ راج کی ہوگنا کہ مرد کے, کے لیے قانون بیان کیے اور اس کے لیے نہیں بیان کی کہ یہ تو اتنے اناڑی لوگ ہیں تو لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے اس بات کو کہہ رہے ہیں یا اتنے اناڑی ہے کہ ان وہ قانون کا پتہ بھی نہیں ہے کہ قانون میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے یہ لازمی طور پر بات ہے قانون جہاں پر بیان کرتے ہوئے ہو سوار کہے گا اینی باڈی کہے گا اینی پرسن کہے گا اینی کہے گا تو اس کا مطلب مطلب مرد مرد اور دونوں ہوتے ہیں اور بعض قانونی کتابوں نے پر کر کے لکھا ہوا بھی ہے ایک کے طور پر لکھا ہوا بھی ہے کہ اس میں جہاں پر بھی این کہا جائے گا اس کا مطلب ہوگا مرد اور دونوں اور اعتبار کی بھی ترتیب ہے مرغی میری چوی صاحب نے اس پر بات کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے حیا اور کی خاطر ان کا نام لیے بغیر احکامات بیان ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ اسلام میں اور ان بہت ہی زیادہ ہے ایک بعض احکامات ہیں اس میں عورتوں کو کر کے بیان کیا اس میں فروجہ ہوں مقل میں ہننا وہ اقفظنا فروج ہننا کہیں من کوائیں اپنی نظریں اور کریں حفاظت اپنی شرم گاؤں کی اور عورتوں سے بھی کہیں کہ نک جھکائیں اپنی نظریں اور کریں اپنی شرم گاؤں میں بیان کی چھ یہ فوجی وہاں پر رہے یورپ میں اس میں جمال بناؤ سنگار کے ساتھ کو متوجہ نہ کر سکتے اور اس کی ڈلکتی جھلکتی جوانی اور چمکتے چمکتے رخساتے ہوئے اور کی ساری کی ساری چیزیں کسی میں سن سن کو جی روم کرتا ہے اس وقت مومن کا قدار بند مضبوط ہوتا ہے تو ساری کائنات پر آگے ہوتا ہے تو عیسائی نے کہا کہ ہائے افسوس ان کو ہم متاثر نہ کر سکتے تم نے کہا کہ اب جو ہے تو تمہیں وقت لگے گا اس بات کے انتظار میں جب یہ دو کاموں میں مبتلا اور اس پر ایک ہزار سال لگے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اثر ایک ہزار سال تک ایسا چلا ہے کہ عملی, عملی بے رہ روی مسلمان سے نہیں کرا سکا کافر ہزار سال بعد پھر بیتر مقدس واپس ہوئی پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب امال میں کمزوری آتی ہے پھر ان گندے کتوں جیسے امال میں مطلب کو چسکا لگ کر یہ پھر چاہتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں اس وقت کافر آگے بڑھتے اس کو کہتے ہیں اپنے قانون کو بدلوں دو اس وقت اس واقعی عقل اتنی ماری جاتی ہے پنجابی کہتے ہیں مت ماری گئی عقل اتنی ماری جاتی ہے اس کو پھر سمجھ نہیں آتی اور کہاں پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات جب کر لینا نا تو بس پھر جو ہے اس کی بنیاد ہل گئی اس کے قدموں کے نیچے جو سپورٹ تھی جو سہارا تھا وہ میں نے کھسکا دیا اب اس کے دام سے گرنے کے علاوہ کوئی راستہ آگے نہیں رہا جس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا بیوقوف ہو گیا اتنا احمق کو ریڈیٹ ہو گیا یہ شپ نوز پہرے قانون کو جس نے اس کو ہزاروں سال زندہ رکھا اور دب دبا اور کرو فرد سیب کیا اور سارے ماہی وسائل اس کے قدموں کے نیچے ڈالا جب اتنا بیوقوف ہو گیا کہ اس کی عقل ماری گئی سمجھ اس کی ختم ہو گئی نصول اللہ فنسا انہوں نے بلایا اللہ کو اللہ نے ان اپنے نفسوں کے فوائد اور نقصانات کو بلا دیا جب انسان اللہ کو بلاتا ہے اور آخر سے منہ موڑتا ہے اس کو اپنے حقیقی فوائد نقصان کا پتہ کھڑنے چلتا فرس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے ایک دفعہ خدا گم ہوا سر کو لوگ پریشان تھے کیونکہ کسی آدمی نے کہا کہ آج کل انٹرنیٹ پر ایسا مذاق لگا ہے کہ کوئی لڑکا کسی کے ساتھ بطور لڑکی کے تعلق بناتے ہیں انٹرنیٹ پر تو پھر اس کو کہتا ہے کہ مجھے آپ بڑے یاد آ رہے ہیں اگر آپ آج اگر آپ آ جائیں مسلم یہ, جا کے یہ نہیں ہوتے جہاں فوجیوں کے یہاں خیر جیسے کہ اگر وہاں پر آ جائیں تو بارہ بجے تو سارے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں بارہ ایک کے درمیان بس میں آؤں گے آپ سے ملاقات ہوگی اب یہ بیوقوف وہاں پر بارہ سے ایک ایک سے دو بجے بیٹھا ہوتا ہے ست سردی میں تو ایسے کہ بارہ بجے وہاں سے گے اس کو دیکھیں گے بھی تو دو چاروں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے کہتے وہ سامنے بیٹھے ہوئے صحیح. تو کہتے اس کے ساتھ یہ فوننگ کیے کسی نے کہ رات اس کو دو بجے تک بٹھایا رکھا ہے دو بجے بیٹھ بیٹھ کر جب کوئی بھی نہیں آیا تو پھر واپس کر کو آیا تو کہ یہ تو ہوا کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کسی کو کہے کہ آپ جائیں تو آرمی سائڈنگ کے اس کونے پر باہر سڑک پر کھڑے ہوں تو بار ساڑھے بارہ بجے میں آپ کو ملیں گے اور ساڑھے بجے گاڑی میں آ کر اٹھا کر لے جائیں گے بیوقوفی پر ہنس رہے ہوتے ہیں تو وہ کہا جس کا جڑ من کے اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پر اپنے جس کا پتہ سات اپنے پیر پر سہایا مار رہا ہے اپنی ملک کو ڈبو رہا ہے اپنی قوم کو ختم کر رہا ہے آج سمجھ بھی نہیں رہا ہے تو اس کا پٹم کا مار کاٹے کو سلطان کا سبحان اللہ اس کو پڑھیں ذرا پڑے کہ بالکل میں آفس کے خاص جرنیل ہیں تو وہ آ کر کسان پوری یاد دان کرتا ہے کہ نصاب میں کیسے ایجنٹ بن گیا ہے فلانا اس طرح ہو گیا ہے فلاں کیسے حالات ہیں کہ بادچار اسلام چاروں طرف سے کانٹوں میں گری ہوئے ہو تو کہتے ہیں اب کیا کروں میں تم بتاؤ ان میں سے ایک مورے کو میں ادھر ادھر کرتا ہوں سارا نظام نظام سے گر رہا ہے پیسہ سی بنی ہوئی ہے رام گر رہا ہے رام سے تو اب اسی سب کچھ اور میں سے کچھ راستہ نکالنا ہے اب اور پھر یہ سارے سالشی جو تھے انہوں نے مل کر کہا کہ اس کو ہتھیار ڈالنے کا کہہ دو اور انگریزوں کی مان کر تو وہ آخر میں ایسا کرتے تھے کہ ایک قلعہ اور کچھ گزارے کی زمین چھوڑ دیتے تھے مغلوں کے لیے چھوڑا ہوا تھا قلعہ شاہی چھوڑا ہوا تھا دے نکال جی اور کچھ آدمی کے ذرائع چھوڑے ہوئے تھے کہ اس کو کھا پیتا یہ اوشا واس میں نہ ہو پکڑ گزر رہا مذاکرے کے لیے جب اس کے سالسیوں نے جمع کر کے اپنے نمائندے کو بھیجا تو, تو اس نے اس کو کھا تو اس نے استعمال ہوا بس اٹھا لی اندر گیا تو اس نے خاص کپڑے پہنے کے جو اس وقت پہنتا تھا جب وہ خود میدانی جنگ میں سفید ول میں آ کر دس دست تھا ہوتا تھا اس نے پہنے اور پہن کر نکلا پھر اس نے کہا کہ بس بھائی شہر کی ایک زندگی کی زندگی گزر کی سو سارا زندگی سے بہتر تاریخ کا جملہ بنا چلیے اس کے بعد تو اس نے اپنے خاص آدمی سکار نے کہا کہ بس آپ نکلو میدان میں سب سارے دست بدست ہوں گے اب اس میدان میں یا ہمارا فیصلہ ہوگا یا ہماری ترمیز کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت جس وقت یہ نکلے ہیں یہ لڑے ہیں تو ان کا پلہ بھاری ہوا جب پلہ بھاری ہوا تو میر میر صادق نے دیکھا کہ تو مسئلہ نہیں بن رہا ہے تو آج نکلا حوالے ہو کر مطلب اس کی محسوس کی نہیں مل رہی ہے اور آج کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہمارے کتنے معاہدات سارے ختم ہو رہے ہیں تو اس نے اعلان کیا کہ فوج جو ہے لینے کے لیے آ جائے سب کو ہٹا دیا گیٹ سے جمع گیٹ سے بھی ہٹا دیا جمع کر دیا اور رضو نے ہلا کر کے گیٹ کھول دیا اور اندر داخل ہو دا. دا لڑتے لڑتے لڑتے, لڑتے, لڑتے, لڑتے, لڑتے گرا شہید ہوا ہے. اور جب وفات کے بعد پڑی ہوئی تھی تو اس میں اسے موچے دبی ہوئی تھی نیچے سے جو اٹھایا تو اس کی موچھوں کے بال اوپر كو اٹھے میرے اس باغی کی زندہ ہے خوب وداشتہ كی گیا زندگی, پر پر زندگی ابھی اٹھ كا چپٹ پڑے گا اور جب اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ رہے تھے تلوار اس کی لاش سے ہاتھ سے تلوار نہیں نکال سکتے اتنا مضبوط مظم علی کا جب میلے کہتے ہیں کہ جب گلی گلی لڑائی ہو رہی تھی گھر گھر لڑائی ہو رہی تھی کہتے مجھ پر جب حملہ آیا تو کہتے ہیں ہمارے اچھا نظام حیدرآباد کی فوج انگریزوں کے ساتھ مل کر یہاں لڑ رہی تھی چٹو سلطان کے خلاف مسلمانوں میں اتنا ہی نہیں آپس میں اختلاف اور فساد تھا نظام حیدرآباد کی فوج انگریز کا ساتھ ہو کر ٹیبو سلطان کے خلاف لڑ رہی تھی تو اس کا, اس کا, اس کا نظام حیدرآباد کے ایک جرنیل لگتا ہے کہ ٹیبو سلطان کی فوج کے کچھ افغانی جرنیل تھے اور ہم نظام حیدرآباد کے جافانی جرنیل تھے کہتے ہم بھی لڑائی میں بیج... ہمیں بھیجا ہوا تھا کہتے میں اس خیال سے چلا گیا تھا کہ جب چلے گئے تو ہزار خدانہ خاصتا بالکل آخری بات ہمارے خاندان ہمارے جرنیلوں پر آ گئی. میں سور کے ٹیبل سلطان کے زمینوں پر تو کچھ ہو سکتا ہے میں مدد کر سکوں میں نے ملی سے کہا کہ ڈلوزی اس وقت بایسا ہے دلوزی سے بات کر لی ہے آپ نے خاندان سمے تمہاری پناہ میں آ جائیں تو ہم آپ کو بحفاظت نکال رہے ہیں نامسلم بیوی جس کی فرانسیسی ٹیبل سلطان کے نیپولین کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ کوشش بھی کر رہا تھا انگریزوں کے خلاف کچھ کام کر سکوں اس نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں سکتا. اس, اس بیوی بی سے کہا کہ میں تو جا نہیں سکتا میدان جنگ سے نکل کر تو چلی جا سے کہا میں بھی نہیں صورت کہ میں نے وہ ہیرے جواہرات سونا زواہرات وغیرہ جو ہمارے خاندان کی ملکیت تھی اور میں مختلف کارناموں پر انعامات ملے ہوئے تھے سارے میں نے جمع کیے اور اپنے رشتے داروں کو کہا کہ مال ہے کم از مسلمانوں کو تو پہنچ جائے یہ آپ لے جائیں کہتا ہوا گئے جو بالکل قریب آئی دروازہ تک پہنچی تو کہتا کہتے گولی آئی اور میری بیوی کو لگی ہے رو شہید ہوئی بس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کیسے میں فاروق ہوں میں کپڑا ڈالا اور پھر بس میں لڑا جس طرح بوٹوں کی چاپ گلی میں سنائی میں کہتے ہیں بس اوپر سے میں نے فائر کیے تو نکلا نہیں کیے دس برس کیا خوشحالی دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ جگہ ہے آزادی یا <تصفيق> تو پھر یہ فائد الکام ہو کر آزادی کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور یا تختہ جگہ آزادی ہے وہ شہادت کا اعزاز ہے جس سے ہم کنار ہوتے ہیں جن کی سورے مطمئن ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے ہمارا کہ کوئی مطالبہ نہیں رہا ہے ہمیں کسی جی چیز کی چاہت اور پسند نہیں ہے تو شہید اٹھ کر کھڑا ہوگا وہ کہہ کر کہ یا اللہ ہمارا مطالبہ ہے ایک چیز ہے جو جنت بھی میں نہیں مل رہی ہے بھانی. وہ کیا چیز ہے وہ جس وقت شہید ہو کر زمین پر لاش گرتی ہے شہید کی اس وقت جو نظارہ ہوتا ہے تجلی ہوتی ہے اس کی جنت یا اللہ میں چاہتا ہوں میں دنیا میں جاؤں اور پھر میں مقامی شہروں سے سرفراز ہوں اس تجلی کی ایک کشش ہوگی کہ جنر کے حروقصور اور جنرت کی نعمتیں اور جنرت کی عکایں بھی اس کشش کو اس سے بلا نہیں سکی اگر تیرے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو کافر اپنے سارے لشکر اور اسلوں کے ساتھ اپنی جگہ پر کانپے اور اس کے پیشاب کے قطر ایک دفعہ مدینہ مسجد میں بات تھی یا بس بلال میں مجھے اسے یاد نہیں رہا میرا اگنوال صاحب تھے رنجیت رحمۃ اللہ کے ساتھیوں میں سے ہوتے تھے پتیاں گئے ہماری انصافی ملاقات جب ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر کوئی اسی پچاسی سال کے درمیان تھی اور یہ ملاقات کوئی بیس سال پہلے ہو گئی تھا معلومات نہیں کیتے ہیں, ہیں اس طرح ہوا کہ لاہور میں مارشل آرٹ لگا اس وقت سن ترپن کی تاریخ ختم نبود چل رہی تھی تو با اس وقت جو ہے تو غلام محمد جو ہے وہ گورنر جنرل تھا اس نے مارشل لگایا ہے اور مترک آزم خان جو ہے یہ لاہور کا مارشل آرٹ میں سیٹر تھا جہاں سے جلوس گزرا تھا ختم نبود کے پروانوں کا تو انہوں نے فائر کیا ہزاروں لماش اور طلبا شہید میں اس میں کیا بات ہاں وہ اس میں مارشل لاہور میں جو مارشل آرٹ میں مقرر ہوئے ہوئے تھے اس میں ایک جو ہے میجر جنرل اخنوار بھی تھا اس وقت یہ بریگیڈیئر تھا کہ کیا تھا وہ ادھر نافذ ہے ادھر جو ہے جی سمت اللہ کے دورے پر آئے ہوئے تھے اور بلال پانچ کا بھیا تھا اور مارشل آرٹ میں تو دفعہ چار میں چار آدمی کٹر نہیں سکتے اور مارشل میں تو, کون. تو اس طرح ہوا کہ آ... نے کہا کہ اب تو آرٹ دھیان کیسے کریں گے اجتماع کیسے کریں گے استعمال کیجیے گا اجازت پھر کسی آدمی نے کہا کہ اجازت نہ لے ایل جماعت جا کر مارشلا والوں کو دعوت دے ان کو دعوت دے اور ان سے گئے کہ اجتماع ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ آئے اگر تو آ گئے تو مطلب ہے کہ مارشاء بھی آ اجتماع میں شامل ہو گیا ماستا جا ہو گیا اگر نہ آئے تو وہاں کا اجتماع کریں گے اگر انہوں نے کہا بس اجتماع کیا آپ نے کیوں کیا تو ہم کہیں گے ہم نے تو آپ کو اطلاع بھی کیا اور نہیں کہا تھا کہ نہ کرو اور جب ہم نے ان کو دعوت کھا اور نے کہا کہ اجتماع نہیں کرو روکنا چاہ تو پھر دیکھیں گے اس بات کو تو کہتے چلے گی آج یہ جن لاکھ مباد صاحب ملے ان سے انہوں نے بات کی یہ بات کی تو ہم نے کہا میں ہوں گا تو خود جان کر رہے ہیں. خود تو خود سنے کہتے میں گیا اور اجتماع میں بیٹھا تو میں نے کہا بس مودیوں کا ہے کوئی مودی صاحب تقریب کچھ میں کر رہے ہوں گے کہتے ہیں دیکھا ہے کہ بھاری بدن کے موٹ صاحب ہیں اور اتنا لمبا نہیں ہیں کپڑے لمبے لمبے پہنے ہیں. کپڑے مہلے بھی ہیں میلے سے کپڑے پہنے اور دھیان کر رہے ہیں بولی صاحب گھر سے تمہارے دنوں میں یقین پیدا ہو جائے تو تمہیں دشمن میں فوج، فوجی آدمی کہ ان کی زبان ہے یہ باہر نکلی تو اس نے اللہ ساری عمر کے لیے قبول کر بتایا نہیں کہ میں ایسے لگا خرید کبھی کے کام میں ایسے لگا جس بات کو سن کرانی آگے سچ بات ہے بات بھائی وہ دولتے روانی جو ہمارے پاس مگر علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں خزانے دولتے ہیں وہ عقائد نظریات قوتیں باسر میں جو سے ہمارے پاس آئی تھی دنیا پر غالب تھے دنیا پر چھائے ہوئے تھے درد کے پاس ہمارا وہ ہاتھ نکل اس کا نتیجہ یہ ہے یہ حالات ہیں اپنے آپ کو امال پر پکا کریں ساری کائنات ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ ایک طرف ہم تو جان دے کر اس کو لیں گے نہیں تمہیں سارا رہا سارا جہاں رہنے دیا پہلے مسئلہ کیا تب پیار نہ کرنا یہ دل کے پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا یہ مزے گزار ہے حالات نا ایسے رعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا شکر اللہ علیہ کے اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ خاص فکر امت کے یہ لوگ ہیں نا شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فقر کو جب دیکھا ہے عمر فاروق علی اللہ کرنا ان سے ملاقات ہوئی ہے نا تو کہتے ہیں میرے میرے مجھ پر یہ بات چھائی اور غالب ہوئی کہ یہ خلافت کو چھوڑ دوں توجہ میں لکھا ہے جب ان سے ملے اور انہوں نے اپنے کمبل کو اپنی گزری کو اٹھایا تو کہتے ہیں اس کے نیچے جو دنیا فقر نظر آئی تو میرا دل چاہا کہ میں حکومت کو چھوڑ دوں اور میں نے اعلان کیا کہ کوئی دو دھرم کے بدلے مجھ سے خلافت لینا چاہتے ہیں تو ویسے کرن رحمۃ اللہ نے کہا کہ کوئی دو دھرم کے بدلے لینے کی چیز ہے اس کو تو پھینک دینا چاہیے لیکن جی. چودہ سو سال کی تاریخ میں چودہ آدمی نہیں برابر کر سکتے آپ ایک دفعہ میں نے بیان کیا فنا کو میں نے بیان کیا تھا سب فنا ہو جاتا ہے جاتے کی لگتے ہیں خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں تو ساگر صاحب آگے بیٹھا ہوا تھا وہ بڑا رہا استخا سر وہ جمعہ چنوں کے بھی تو ہوگا نا ان کہا فکر نہ کریں آپ ہمارا آپ جمع والے جا گئے تو بڑی مشکل ہے یہ کچھ اور لوگ ہیں ان کی بال کا تلکرہ کر لیا تلکرا ہم بھی کر سکتے ہیں باقی ہے کہ اس کا تو نہیں پتہ نہ چلا نے شہر کہاؤ گے نا تاج و تخت میں نے لشکر و سپاہ میں تاج و تخت میں نے لشکر و سپاہ میں یہ بات بردے کلندر کی بات گاہ اللہ نو ن ہو رہنگا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 La ilaha illa La ilaha illa Allah La ilaha La ilaha Lai la haa, la la la la ilaha la la ilaha illallah لما نار ان لما نیاما نایام گم کل رم علم ان کا Lay la ilaha illallah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 La ilaha La ilaha illa Allah La ilaha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 لا إلا محمد رسول اللہ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 <Hoyas> Ilallah <liksom von coating> Ilallah لما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 الله الله Allah, الله الله الله الله الله الله الله الله روز سنگھ دس بار پڑھ لیا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 المافر الم اسٹاک ہے رامل من جامل اللہ علیہ رامل جال <سؤال> جامل اللہ میرا سی پڑھائی کر رہے ہے الله الرحمن لا حول ولا قوه الا بالله المتين يا رب العالمين يا اخر الاخرين يا ذو القوه المتين يا رحمن المتقين يا رحمد الرحيم يا حي يا قيوم يا جل جلاله الله لا اله الا الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا الله الحي اللهم ادخل المؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمات الرخايا من اللهم الاموات اللهم ان فرمى النذرين محمد صلى الله عليه وسلم جلنا منهم واخذ المنذرين محمد صلى الله عليه وسلم راتنا منهم رب رحمهم كما رحم يا رب يا كبير ربنا هب لنا من ذواجنا وذرياتنا قرة اعين من الله المتقين آمين اللهم لا تعال الا ما جلت وصالحا من تتجاهر قلنا صالحا راش يا على مارو پورے مقدس حضرت بنا کو معافیا اللهم تعال پڑ رہا مرنا میری پریشانی کو درجام یا ان کے خاص مسلم میں گھرے ہوئے میں یا کی مانوں کی فاصل عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑھوں کی فاصلہ مانوں کی فاصل ہونا جب اس میں لڑ رہے ہیں کچھ فرقے کے ساتھ اتحاد مان کا فرما یا لعالم اسلام میں حضور اللہ حرسِ محبت کو وہاں فرما یا الگ الگ کوشش کر رہے ہیں تصنیف و تعلیف کا رفتہ کر رہے ہوں درخ و کا رفت کر رہے ہیں دعوت کا کر رہے ہوں کا کر رہے ہوں قانون آئین کا کر رہے ہوں کتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کو خلاف نصیب فرما سب کو اپنا قروب نصیب فرما سب کے وسائل سے براور فرما یا اللہ ہمارے و علامۃسلم کاروبار ملازمت برکٹات یا اللہ کوئی تنظیم پریشانات میں گرا ہوا فرماتے کوئی بیمار ہو گرو بیماری بے روزگار نصیب فرما دا جاوید خان جی اس کا گمراہ ٹولا یا اللہ جان شریف کی خلاف کرنے کرنے کے خلاف قانون پاس کر کے بنیادیں بنائی یہ والا ہلاک نصیف فرما یا نمبر آپ پارلیمنٹ سرو اور یا ووٹ دے کر اپنا ایمان خطب کر چکے یا ان کو تو پتہ بونے کی توفیق یا ان کو دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق یہ اعلیٰ دوبارہ کلمام پڑھ کر ان کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق یا دوبارہ کلم پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق کرایہ اللہ باز آنے والے نہ ہوں اعلیٰ کفار کے ایجنٹ بن رہے ہوں کفار کے نمائندہ بن رہے ہوں اور جن کے دبا کرنے پر قمر باندھی ہوا برباد کو دبا برباد برباد یا کو تحس یا کو تحس یا جو لوگ ان کے آگے خاموش بیٹھ کر مونگئی شیتانوں کا کردار ادا کر رہے ہیں یا لوگوں کو ہدایت یا ان کی جگہ ضرورت والے علماء ہمت والے علماء یا غیرت والے علماء کو آگے کر یا والے یا غیرت والے کو میدان ملے یا اللہ غیرت ایمانی والے کو میدان ملے یا حال پر رہے ہیں غریب ہماں کرنے والے بھوک پیاس پھا کے اللہ یہاں کی مچھلیاں بات اور احکامات کو زندہ کرنے والے مدارت یہاں پر قائم میالہ غیر الامان کھیت میں بلند ہونے والا یہ الگ ملک کی فاضل یہ الگ ملک کی فاضل پر جو عزاب آنے والا ہے یا اللہ صرف ملک کے عوام کو محفوظ یا لب وسیلہ عوام کو مافظ وہ کام <سلام> جو ہےکڑ یا لنگ اپنے بندوبست